قال ابن عباس رضي الله عنهما قور الصور الراجفة النفخة الأولى والراجفة النفخة الثانية حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين قال فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بما كان من أمره وامر المسلم فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطح بجانب العرش فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصحح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطهر الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمدٍ وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد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 وحد العدہ من لفانی یا فہو قولی اماں بائ باب نفخ سور یہ باب نمبر تینتالیس ہے کتاب القاق سے جس کا معنی سور کا پھونکا جانا جس سے قیامت قائم ہو جائے گی سور کا پونگا جانا جو قیامت پر ایمان لانے کا معاملہ ہے اس کی تکمیل اس ایمان کی اس بات پر بھی ہے کہ ہمارا سور پر ایمان ہو کہ سور حق ہے اور یہ بھی حق ہے کہ اللہ تعالی نے سور پھونکنے کے لیے ایک فرشتہ جس کا نام اسرافیل علیہ السلام ہے اسے معمور فرمایا ہے اور یہ بھی حق ہے کہ سور بن چکا ہے موجود ہے اور یہ بھی حق ہے کہ اس حفیظ علیہ کو وہ سور دے دیا گیا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث سے قیف عن اہم ہو صاحب ہو کہ میں تمہیں کیسے ہستہ دکھائی دوں کہ مجھے اس حقیقت کا علم ہے کہ سور گھونکنے والا فرشتہ سور اپنے منہ میں دبائے کھڑا ہے یہ بیٹھا ہوا نہیں اور ایک حدیث میں اس کی مزید حیت یہ بیان ہوئی ہے کہ سور اس کے منہ میں دبا ہوا ہے اور سر جھکا ہوا ہے مگر اس کی آنکھیں رش معلّا پر ٹکی ہوئی ہیں اللہ تعالی کے امر کا انتظار کر رہا ہے تاکہ جو ہی اللہ کا امر آئے تو فوراً سور پھونک دے اور اللہ تعالی کے امر کی تکمیل اور تعمیل میں ایک پلک جھپکنے کی بھی دیر نہ ہو اس لیے وہ پلکیں جھپکائے بغیر عرش مولدہ کو دیکھ رہا ہے کہ جو ہی یہ امراج ہے تو فوراً اس کی تعمیل بجا لائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے امر کی تعمیل میں ایک پلک جھپکنے کی بھی تاخیر نہ ہو یہ ملائکہ کا عالم اطاعت ہے ان کی اطاعت کا انداز یف علوناؤ مرون لا یسون اللّہ یف علونا مرون ایک تو ملائکہ اللہ تعالیٰ کے کسی عمر کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے اسے فوراً بجا لاتے ہیں کسی قسم کی تاخیر کے بغیر جو کہ اس بات کا مظہر ہے کہ فرشتے ان کے اندر کس قدر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے یہ جذبہ اطاعت جو ہے یہ خوف سے پیدا ہوتا ہے ان کے قلوب اللہ تعالیٰ کے خوف سے لبریز ہیں جس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے ہر عمر کی تعمیل کے لیے مستعد ہوتے ہیں بلکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ امرزت جب کسی بھی امر کا فیصلہ صادر فرمانے لگتا ہے تو ملائکہ کو اس کی اطلاع ہو جاتی اور وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں رب کائنات وہ جب بار و قار کیا فیصلہ فرمائے اس فیصلے کے حیبت سے ان پر پہلے ہی سے خوف کے مارے ایک ہیبت تاری ہو جاتی ہے یہ ملائکہ اللہ تعالی کے خوف کا عالم یہاں یہ بات ضرور کرنی پڑتی ہے کہ ایک انسان کس قدر جری ہے کہ اس کے اندر اللہ کا کوئی خوف نہیں اللہ تعالیٰ کے فرامین پر قبر کا اظہار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرامین کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے بہانے بناتا ہے بلکہ کچھ بد نصیب جو ہیں وہ کھلے عام اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو رد کر دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ فرمان تو ٹھیک ہے حق ہے مگر یہ ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے ہماری برادری کے رسم و رواج کے خلاف ہے ہمارے باپ کی تلقین کے خلاف ہے کتنا فرق ہے وہ خوف جو ملائکہ کے دلوں میں ہے اور وہ خوف جو انسان کے دل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کو چن چن کر ٹالتا ہے رد کرتا ہے محض اپنے مذہب کی بنا پر جو کہ انتہائی ایک شرمناک کردار ہے عصی اللہ عصیم الرسول کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رسول کی فوری اطاع کی جائے کسی تاخیر کے بغیر اور کسی بہانہ سازی کے بغیر اور کسی قسم کی تعطیل کے بغیر وائن تو دیوڑو ہوتا ہے تجرب اگر تم اسی طریقے سے میرے رسول کی ہدایت کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو فل یافتہ ددین یو خالفون امرے ان توسی وحم اور یوسی وحم عذاب العلیم جو لوگ میرے رسول کے کسی بھی ایک امر کی مخالفت کریں گے انہیں ڈرنا چاہیے کوئی فتنہ ان کو نہ آ لے اور یا پھر جو آخرت کا سردناک عذاب ہے وہ تو ہے ہی ہے لا محلہ مگر ایسے لوگ دنیا میں بھی مبتلائے فتنہ ہو سکتے ہیں اور فتنہ کتنا شدید ہو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اختیار پر منحصر ہے فتنہ جو اخروی عذاب علیم کس چیز پہ لاہے لوگ ان کسی معصیت کا تعیید نہیں ہے صرف رسول کی مخالفت پر مخالفت کسی بھی عمر میں ہو اس مخالفت کا باعث کچھ بھی ہو اگر یہ مخالفت تم سے ثابت ہو گئی تو دنیا میں ختنہ اور آخرت میں دردناک آزاد اس میں تم جھونک دیے جاؤ گے یقیناً رسول کی نافرمانی ایک بڑا حیبت ناک جرم ہے تو یہ سور پھونکنے کے تعلق سے فرشتے کی اطاعت کا عالم یہ نفق سور امام بخاری اس باب کو کتاب الرخات میں لائے کیونکہ سور کا پھونکا جانا یہ جی قیامت کے وقوع کا مظہر ہوگا اور ظاہر ہے کہ قیامت کے احوال اور قیامت کے احوال ہمیشہ ہمارے مد نظر رہنا چاہیے کیونکہ یہ سارے امور جو ہیں یہ دلوں کی نرمی کا باعث بنیں گے امام بھائی رحمہ اللہ نے اس باب کے شروع میں کچھ قرآن الفاظ جن کا سور سے ہی تعلق ہے ان کے معنی بیان فرمائے صدق کے اقوال کی روشنی میں قعال مجاہد امام مجاہد اور عمایہ میں سے اور بہت بڑے قاری قرآن اور مفسر قرآن تھے عبداللہ بن عباس رضی النا کے ارشد تلامزہ میں سے وہ کہتا ہے کہ اور کہ بوق سور جو قرآن میں لفظ استعمال ہو نو شخص یہ سور کیا ہے یہ ایک آلہ ہے بوک جیسا بوک جسے اپنی زبان میں بگل کہتے ہیں بگل بگل بجانا اس کو سینگ بھی کہا جا سکتا ہے جس میں اگر آواز پیدا کی جائے پھونکا جائے تو بڑی ایک زوردار آواز صادر ہوتی ہے اور یہ سور تو جو اللہ تعالی نے بنایا قیام قیامت کے لیے بڑا کرخت آواز والا ہوگا کہ جب پھونکا جائے گا پوری دنیا سنے گی تو سور جو ہے یہ ایک آلہ بگل کی شکل کا بوق یہودی استعمال کیا کرتے تھے اپنی عبادت گاہوں میں تاکہ لوگوں کو وقت عبادت سے آگاہ کیا جائے تو بوق یا یہ بگل یا باجا یہ آلات موسیقی میں سے بھی ہے تو سور کو بھوک سے تشویش دی گئی حالانکہ یہ آلات لح میں سے ایک ایسی چیز جو معصیت ہے اس سے کیوں تشویش دی گئی یہ تشویش صرف اس لیے تاکہ جو سور قیامت کے دن پھونکا جائے گا اس کی ایک شکل آپ کے ذہنوں کے قریب کی جائے اس میں بوک کی مدح مقصود نہیں ہے یا بوخ جو بگل ہے اس کی تعریف مقصود نہیں ہے بلکہ صرف ایک طرح سے سور کی ایک حیت آپ کے ذہنوں میں اجاگر کرنے کے لیے یہ تشویش ذکر کی گئی جیسے نزول وحی کو جب جبریل آتے اور وحی نبی الاسلام پر پڑھتے یا بعض وہی کی صورتوں کو صرف رات سے تفریح دی گئی یعنی گھنٹی کی آواز سے حالانکہ گھنٹی بھی جیسا کہ احادیث ہیں اسے شہزان کا آلہ قرار دیا گیا کہ تشویش صرف ایک صورت کو یا ایک آواز کو آپ کے ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے استعمال ہوئی نہ کہ اس تشویح میں گھنٹی کی تعریف یا مزہ مقصود ہے تو اسی طرح اس تشویر میں جو مجاہد کا قول ہے بوک کی مزہ مقصود نہیں ہے بلکہ سور کی جو ایک حیت اور اس کی آواز کی شدت آپ کے سامنے ظاہر کرنا مقصود ہے زجرہ یہ بھی قرآن کا لفظ ہے فعنما یہ حجرت الواحد صورت النازعات میں تو زجرہ کا معنی چیخ صیحہ زجرہ بانا صیحہ ہے کہ ایک چیخ پکاری جائے گی فعنما یہ حجرت الواحد ایک چیخ ہوگی جو گونجے گی اور پوری دنیا سنے گی فی راہومرا اور اس چیخ کو سنتے ہی ساری دنیا جو مردہ ہوں گے بے ہوش ہوں گے اپنی قبروں سے اٹھ کر اپنی جگہوں سے کھڑے ہو کر ایک چٹیل میدان میں جمع ہو چکے ہوں گے جو کہ موقف یا میدانِ مقصد اس طرح قرآن کے ایک لفظ اور راجیف راجیف امامفا مانا نفت رول جو پہلا نفخہ ہے سور میں پہلی بار پھونکنا اور تطبراجیف نفتیا یہ سور میں دوسری بار پھونکنا تو یہ نفخہ جو ہے یہ پھونک سور میں دو بار ہوگی ایک بار جو زمین میں زندہ لوگ ہیں وہ سارے کے سارے بے ہوش ہو کر گر جائیں گے اور دوسری بار یہ سارے بے ہوش شدہ لوگ اور جو ان سے قبل لوگ مر کے قبروں میں دفن ہو چکے ہوں گے وہ اپنی خبروں سے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے قرآن پاک نے بھی یہ دو بار کا سور پھونکنا ذکر کیا ہے وہ روزہ پہ سوری سی کا منفی سماواد الا منفیل اب علام شاہ اللہ کے سور میں پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے وہ سب جو آسمانوں میں ہیں مخلوقات اور وہ سب جو زمینوں میں ہیں مخلوقات سب بے ہوش ہو جائیں گے اللہ من شاہ اللہ چوائے ان کے جن کو اللہ تعالی بے نہ ہونے سے جن کو اللہ بے ہوشی سے بچا لے وہ کون لوگ ہوں گے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں علماء کا اختلاف ہے اس میں بعض لوگوں نے شمار جبیل امین اور افرا علیہ السلام کا ذکر کیا جنت کی ہوروں کا ذکر کیا اور جنت میں جو خدمت کے لیے بچے ہوں گے ان کا ذکر اور بعض علماء کے قول کے مطابق علیہ اسلام بھی اس میں شامل ہیں جیسا کہ حدیث آگے آ رہی ہے تو اللہ من شاء اللہ مگر وہ لوگ بے ہوش نہیں ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بے ہوشی سے بچا لے تم منوخ کرتے ہی پھر اس سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا فی لاہم قیام ہوں یندرون تو پھر تمام لوگ کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے بڑا حیران و پریشان ہو کر دیکھنے لگیں گے تو یہ دو بار کا سور پھونکا جانا کچھ علماء تین دفعہ سور پھونکے جانے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں ایک نفرت الفضا ہے جب وہ پھونکا جائے گا لوگوں پر ایک گھبراہٹ داری ہو جائے گی وہ کہتے ہیں اس کا ذکر قرآن میں ہے فخط سور فضماواد یا منف الب کہ اس دن سور بھونکا جائے گا تو گھبرا جائیں گے جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں سب گھبرا جائیں گے وہ کہتے ہیں یہ نفت الفضا ہے دوسرا نفت الصرق بیہوشی کا نفقت بے ہوشی کا نفخہ جب یہ پھونکا جائے گا تمام لوگ جو زندہ ہوں گے بے ہوش ہو کر گر جائیں گے اور چالیس کا وقفہ ہوگا وہ چالیس دن ہوں چالیس مہینے ہوں چالیس سال ہوں اس کا تعین نہیں ہے واللہ ہوا اس وقفے کے دوران اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا اور اس بارش کے نتیجے میں جو مردہ قبروں میں دفن ہوں گے جن کے جسم ختم ہو چکے ہوں گے ہڈیاں مٹی بن چکی ہوں گی وہ آہستہ آہستہ اگنا شروع ہو جائیں گے تیار ہونا شروع ہو جائیں گے حتیٰ کہ ان کے جسم کامل بن جائیں گے اور پھر دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا اور روحیں ان بدنوں میں لوٹا دی جائیں گی اور یہ سارے لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اٹھیں گے تو یہ دو بار کا سور پھونکا جانا کہ نفقت الفضا ہے جو فعض اللہ نے ذکر کیا ان گھبراہٹ کا نقخہ یہ پہلے نقے سے متعلق ہے جو پہلی بار پھونکا جائے گا تو سور کی آواز آہستہ آہستہ بلند ہوگی تو شروع میں گھبراہٹ ہوگی اور پھر جوں جوں آواز بڑھتی جائے گی بلند ہوتی جائے گی تو لوگوں پر بے ہوشی تاری ہوتی جائے گی تو اس طرح یہ ایک ہی نفخہ ہے گھبراہٹ اور بے ہوشی یہ دونوں عمل ایک ہی نفخہ کے نتیجے میں ہوں گے اور پھر دوسرا نفخہ جو ہے دوسری بار پھونکا جانا اس سے بےوشدہ لوگ ہوش میں آ جائیں گے اور مردہ کمروں والے ان میں روح لوٹائی جائیں گے اور وہ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے وہ تمام دنیا کھڑی ہو جائے گی بے ہوشدہ لوگ بھی اور مردہ بھی تو یہ دو بار کا سور پونکا جانا امام بخاری جو حدیث لائے ہیں اس کے راوی ابو حیرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ اس طب ر دو لوگوں میں گالی کا گالیوں کا تبادلہ ہوا آپس میں ایک ڈان ڈبٹ کا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کا راج من المسلمین ایک شخص مسلمان تھا واج المن الہود اور دوسرا یہودی تھا فقاد المسلم مسلمان نے کہا قسم کھائی ولد استفاع محمدن صلی اللہ علیہ وسلم عالمین اس ذات کی قسم جس نے چن لیا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں پر فقیت دی فضیلت دی فقاد یہودیودی نے کہا ولبصف موسا عالیہ کہ اس ذات کی قسم جس نے موسا علیہ السلام کو تمام جہانوں پر چن لیا اور فقیرت دی فقاد اور مسلم عالم مسلمان خضر ناک ہو گیا کہ میرے نبی کے مقابلے میں موسا علیہ السلام کی فضیلت کا ان کو چنے جانے کا تمام جہانوں پر فوقیت کا ذکر کیوں کیا فلاسامہ بجر یہودی تو مسلمان نے ایک تھپڑ مار دیا یہودی کے چہرے پر فضا پر صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودی نبی السلام کی خدمت میں پہنچ گیا اور چلا گیا اخبار امریکی امر مسلم اور نبی اسلام کو خبر دی جو بھی معاملہ ہوا اس کے مسلمان کے درمیان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاتی علا موسا مجھے تم موسا پر فضیلت مت الناس یساخون یا نا اس لیے کہ سارے لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے فقون فی اول میں فیق تو میں ان لوگوں میں شامل ہوں گا جو سب سے پہلے ہوش میں آئیں گے یہ ایک حدیث کے مطابق سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا فقون اول مینفیق کہ سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا فیضا موسا بات شب جانب لرش تو اچانک میں دیکھوں گا موسا علیہ السلام کو وہ عرش کے ایک کنارے کو پکڑے ہوئے عرش کے ایک کنارے کو پکڑے کھڑے ہیں فلاں ادری میں نہیں جانتا اقانوی کافا کا قبل یا قبلی اوقانسنوا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا موسیٰ علیہ السلام ان بندوں میں ہیں اس اللہ جن کو اللہ نے مستنا قرار دی مستنا قرار دینے سے مراد جو اس آیت کریمہ میں ذکر ہے کہ فصائی من منفی سماوا من منفی لاؤ اللہ من شاء اللہ کہ آسمانوں اور زمینوں کے ساری مخلوق بے ہوش ہو جائے گی سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے جن کو اللہ بے ہوش ہونے سے بچا لے تو یہ استصناہ ہے تو نبی علیہ السلام فرمانے کے میں نہیں جانتا کہ موسا علیہ السلام بے ہوئے اور مجھ سے خبر ہوش میں آ گئے یا موسا علیہ السلام بے ہوئے ہی نہیں اور اللہ تعالی نے انہیں ان بندوں میں شامل کیا جن کا استثناء قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا انہیں دو عمر یا تو بے ہی نہیں ہوئے یا بے ہوئے تو مجھ سے قبل ہوش میں آ گئے اور یہ دونوں دو چیزیں موسا علیہ السلام کی فضیلت ہیں انہیں بے نہ ہونا بھی فضیلت ہے اور اگر بے ہوئے تو پہلے ہوش میں آ جانا بھی فضیلت ہے تو رسول اللہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ تو مجھے موسا علیہ السلام پر فضیلت نہ دو ابھی حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ جس چیز کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ ترجمت الباب کے مطابق نفخ سور جب سور پھونکا جائے گا پہلا نفخہ تو لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے تو اس میں لوگوں کے بے ہوش ہونے کا ذکر ہے خوشی امام بخاری کا مقصود ہے کہ نفخ سور کے بعد جو کیفیت ہوگی ساری دنیا بے ہوش ہوگی یہ سور کی آواز کی شدت کلیج دینے والی آواز کہ لوگ اس کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو کر گر جائیں گے یہ باب سے مطابقت ہے باقی رہا معاملہ نویل اسلام کا یہ فرمانا کہ مجھے علیہ السلام اور فضیلت مت دو یہ آپ کی توازن ہے یہ بات معلوم ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم علیہ السلام سے بھی اور سارے انبیاء سے افضل ہیں امبیا کے تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں اور سارے انبیاء اور مرسلین میں وہ پانچ نبی سب سے افضل ہیں جنہیں عدالاعظم کہا جاتا ہے ابراہیم نور علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام مسٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ انبیاء سب سے افضل اور ان پانچوں کو ادالعظم کہا جاتا ہے اور ان پانچوں امبیا میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا عقیدہ ہے تو یہ بات آپ نے کیوں کی کہ مجھے علیہ السلام اور فضیلت مد اس سے ایک تو توازو مقصود تھا انکساری مقصود تھے دوسرا اس یہودی کی دلجوئی کی آپ اور دل, دل جوئی کے دو مقصد تھے ایک جو اس نے تھپڑ کھایا تھا مسلمان کا اور اس کو تکلیف پہنچی ازیت پہنچی تو یہ بات سن کر اس کی وہ تھپڑ کی تکلیف اور وہ ازیت ظاہر ہو جائے اور دوسرا یہودی کے سامنے آپ نے یہ بات کہہ کر ایک امید روشن کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ بات یہودی کی تعلیف غلمی کا ذریعہ بن جائے اور وہ اسلام قبول کر لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کے حریص تھے تو یہ بات آپ نے برسبیر توازو فرمائی تو یہ مسر اسلام کی فضیلت تو ہے ایک جزوی فضیلت جب سور پھونکا جائے گا تو یا تو وہ بے نہیں ہوں گے اور یا پھر بے تو ہوں گے مگر ان کی بے ہوشی کا دوران کم ہو جب اللہ کے بغمبر ہوش میں آئیں گے تو ان سے قبل علیہ اسلام ہوش میں آ چکے ہوں گے یہ دونوں چیزیں ان کے لیے فضیلت کا باعث ہیں بے کیوں نہیں ہوں گے ایک حدیث میں جو دیا بفرقت طور کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے نہیں ہونے دے گا بلکہ کوہ طور پر جو ان کو بے کیا تھا تو ان کا جو قیامت کی بے ہوشی ہے اس کا بدلہ نہیں چپاتی ہے ان کوہ طور کی بے جو میں نے ان پر ساری کی اس کے سنا کے طور پر انہیں نفقے سور کے موقع پر بے نہیں ہونے دے گا طور تو پر ان کی کیےوشی جو ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی راہ ایک فہم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ ارے نی انوئی لائک کہ یا اللہ میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں جو اللہ رب العزت کی محبت کا مظہر پیار کا اظہار اس قدر ان کے دل میں محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خواہش کر دی اور ظاہر ہے کہ یہ دیدار بڑا پُر لطف اور عدیم و شان ہم سمجھتے ہیں جو قیامت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگا حور و قصور کے مقابلے میں جنت کی نہروں کے مقابلے میں بلکہ پوری جنت کے مقابلے میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے دیدار کی ہوگی کہ اہل جنت جو ہیں یگ نعیم الجنہ ماں دام ینگ جب تک ان کو اللہ کا دیدار حاضر رہے گا قائم رہے گا اس وقت تک جنت کی بھی تمام نعمتیں بھول جائیں گے لا تو من نعیم الجنہ جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا وہ جنت کی کسی نعمت کو جھانک کر بھی نہیں دیکھیں گے نہ گوروں کو نہ اپنے محلات کو نہ ہی جنت کے نہروں اور میوہ کو اتنی عظیم ادھیمشا نعمت جس کی تمنا ہر ایک دل میں ہے کہ وہ اللہ جس کی خاصر عبادت کی گئی جو صاحب اور متقی بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے جس کی راہ میں جہاد کر کے گلے کٹواتے رہے جس کے لیے نمازیں سد قیام رکوع صدقات اور ذکاوات سلا رحمی اور تمام امور خیر فلا وہ نسخی وہ محیا وہ مماثی اللہ رب العالمین تمام بدنی باتیں بھی اس کے لیے مالی عبادتیں بھی اس کے لیے جینا بھی اس کے لیے مرنا بھی اس کے لیے اس اللہ کا دیدار کیوں نہ ہر دل کی تڑپ ہوگی یہ موسیٰ علیہ السلام کی شدت محبت کا مطہب کہ آر نی عمد اللہ میں تو یہ دی دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن فرانی موسا مجھے نہیں دیکھ سکتے دنیا میں کوئی نگاہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتی دنیا کی کوئی نگاہ میرے نور کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتے حجاب النور اس کا حجاب نور ہے لہو کا شا بہو لاہر تو سب تو بجے ہی اگر اللہ تعالیٰ اس حجاب کو ہٹا دے تو جو اس کے چہرے کا نور اور جمال اور حسن ہے ہر اس چیز کو جلا کے بسن کر دے جس جس چیز پر اللہ کی نظر پڑتی اور اس کی نظر کہاں نہیں پڑتی کون سی چیز اس کی نظر پہ ہو جائے مانا پوری دنیا خاکستر ہو جائے ایسا اس کا نور اور جلال ہے اور ایسا اس کے چہرے کا حسن و جمال ہے تو اللہ تعالیٰ قیام اس کے دن بصیرت دے گا بصارت دے گا کہ اس قابل بندہ ہو سکے کہ اللہ کا دیدار کر سکے تو موسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا اس پہاڑ کو دیکھو اگر یہ مستقر رہا تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے فلما تجلّہ ربو کو اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی پہاڑ پہ ڈالی نور کی ایک تجلی تو کیا ہوا پہاڑ ریزا ریزہ ریزا ہو علیہ السلام نے اس کا ریزا ریزا ہو کر بکھرتے اس کو دیکھا جالکم بقرہ موسا ثائقہ اور موسا علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے وہ بیہشی بیہوشی کتنا عرصہ قائم رہی تو چونکہ یہ سارا معاملہ اس کی بنیاد اللہ کی محبت تھی اللہ کا پیار تھا جس کی اللہ نے قدر کی جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ رب العزت یا تو موسر اسلام کے بے نہیں ہونے دے گا کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں میری محبت کی اثاث پر بے ہوشی برداشت کی اور یا پھر اگر بے ہوں گے تو اس کا دورانیہ بہت کم ہوگا کہ نبیر السلام سب سے پہلے ہوش میں آئیں گے مگر دیکھیں گے کہ علیہ اسلام ان سے بھی قبل ہوش میں ہیں اور عرش کے ایک پائے کو تھانے کھڑے ہوئے یہ فضیلت ہے موسیٰ علیہ السلام کی مگر یہ جزمی فضیلت ہے جو کلی فضیلت کا مظہر نہیں ہے کلی فضیلت محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا امتیاز نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اول من یوکسا یوم القیامت ابراہیم قیامت سب سے پہلے جنت کا لباس فاخر ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا پوری دنیا برہنہ اٹھے گی ابراہیم علیہ السلام کو یہ انتیاز ہے کہ انہیں سب سے پہلے جنت کا لباس پہنایا جائے گا اور زیب سن کرایا جائے گا وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ اللہ کی راہ میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو برہنہ کیا گیا اور بے لباس کیا گیا اللہ کا صلہ گا ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے جنت کا لباس پہنائے گا یقیناً یہ ایک فضیلت ہے مگر یہ فضیلت کلی فضیلت کا مظر نہیں کلی فضیلت سعید ولاد اعظم ولا فخر اللہ کے پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ پوری اولاد آدم کا میں سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں جب اللہ کے پیارے پیغمبر کو اسرار میں راج ہوا مسجد حرام سے مسجد عقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے اوپر آسمانوں تک تو بیت المقدس میں جب سارے انبیاء جمع تھے تو شرف امامت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا آپ صلیم کو جلیل امین نے آگے کر دیا کہ آپ جماعت کریں اور آپ سارے انبیاء کی امامت کریں جو اس بات کی دلیل ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کی موجودگی میں امامت کے مستحق ہیں سب سے افضل جو قرآن پاک میں لال وفر کو بینا آخر دن میں ہوں لال وفر کو بینا, بینا کہ ہم انبیاء کے مابین کوئی فرق نہیں کرتے تو اس کا معنی اصل نبوت اصل نبوت میں انبیاء میں کوئی فرق نہیں ہے رسول ہونے میں نبی ہونے میں سب برابر ہیں لیکن اس کے بعد جو ان کے دراجات و مراتے تھے وہ شریعت نے بیان کیے ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے جس پر بے شمار عدلہ موجود ہیں اور یہ مقام اس مسئلے کے ذکر کا نہیں ہے تو باہر کے کہ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کو پیش کر کے جس چیز کو ثابت کیا وہ ہے نفخ سور کے نتیجے میں لوگوں کا بے ہوش ہو کر گر جانا تو یہ دوسرا سور ہے پہلا سور جس میں بے ہوش ہوں گے اور دوسرا سور جس میں سارے بے ہوش شدہ لوگ اور مردہ لوگ اپنی جو ہے وہ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان معاشرے میں سارے کے سارے جمع ہوں گے حساب و کتاب کے لیے جی قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعق الناس حين يصعقون فأكون أول من قام فإذا موسى آخذ بالعرش فما أدري أكان في من صعق رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم یہ دوسری عزیز بھی پہلی عدیث کے معنی میں ہے ابو رضی اللہ عنہ کی روایت سے رواتے ہیں کہ رسول اللہ نے اشاد فرمایا یس عق الناس کی یس کہ لوگ بے ہوش ہوں گے جب بے ہوش ہوں گے ان نفخ سور کے موقع پر جو پہلا سور پھونکا جائے گا لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے فقون اول من قان تو میں وہ شخص ہوں گا جو سب سے پہلے کھڑا ہوگا بے ہوشی سے بے اٹھے گا جس کو اللہ تعالیٰ سب سے قبل اٹھنے کی توفیق دے گا تو فضا موسا آخر تو اچانک میں دیکھوں گا کہ موسا علیہ السلام اللہ کے عرش کو تھامے کھڑے ہیں فما ادری اقانفی منفائقہ تو میں نہیں جانتا کہ موسٰ علیہ السلام پر بے ہوشی قاری ہوئی یا نہیں ہوئی تو دوسری عدیث جو ہم نے پیش کی کہ امجوز یا بے یوم طور کہ اللہ تعالیٰ نے طور کے موقع پر جو بے کیا تھا تو ان کی بے کا معاملہ جو ہے وہ قیامت کی بے ہوشی جو ہے اسی بے میں چکا دی اور ان کو قیامت کی بے سے بچا لے گا چونکہ طور میں ان کی بے ہوشی اللہ تعالیٰ کے دین اللہ تعالیٰ کی محبت اور عمدہ ربر عزت کے پیار کی خاطر تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور قبول کر کے موسی السلام کی اس بے ہوشی کے بدلے انہیں قیامت کی بے ہوشی سے بچا لیا يقول رحمه الله تعالى باب يقبض الله الأرض يوم القيامة رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن نبي سلمة قال حدثني سعيد بن المسيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول جی یہ باغ نمبر چوالیس کتاب الرقاق سے اس کا تعلق بھی قیامت کے بخور کے حوالے سے کچھ عظیم خبریں آپ تک پہنچانا ہے کہ باب یکقبض یوم القیام اللہ تعالیٰ قبض کر لے گا زمین کو قیامت کے دن یہ قبض کرنے کا معنی کسی چیز کو مٹھی میں لے کر بند کر لینا کسی چیز کو مٹھی میں لینا یہ قبضہ مٹھی میں کسی چیز کو لے لینا یقبض یکبض اللہض اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں لے لے گا اپنے ہاتھ میں پکڑ لے گا یوم القیامہ قیامت کے دن یہ امام بخاری کا باب ہے اور اس کے اس بات کے لیے کئی حدیثیں ایک حدیث کا امام بخاری نے اشارہ دیا ہے رواہ و ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ زمین مٹھی میں لینے والا معاملہ اس کو مرفورآ امام نافع نے ابن عمر سے اور انہوں نے نبی الاسلام سے روایت کی ہے امام بخاری نے حدیث کو ذکر نہیں کیا اشارہ دیا ہے مگر یہ حدیث اپنی صنعت کے ساتھ امام بخاری کتاب التوحید میں لائے ہیں یہاں اشارہ دے دیا اور پورا متن اور صنعت کتاب التوحید میں ذکر کر دی اور آگے اسی موضوع کی حدیث جو سیدنا ابو حریرہ رضی عنہ کی روایت سے ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی سے مروی ہے اللہ الارض سم یقول کہ اللہ تعالیٰ زمین کو قبض کر لے گا یعنی مٹھی میں لے لے گا سماعب یمین اور اللہ لپیٹ لے گا آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں تم مقور پھر فرمائے گا انل ملک میں بادشاہ ہوں ایام ملوک العرض کہاں ہیں زمین کے بادشاہ امام وہاں بخاری کے جو باب ہے یعنی زمین کو مٹھی میں لینا یہ زمین کو قبض کرنا زمین کو ہاتھ میں لے لینا پکڑ لینا یہ بات قرآن نے بھی بیان کی ہے ما قدر اللہ قدر بل جميعاً يوم لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی یہ ساری زمین قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور یہ سارے آسمان اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں نپٹے ہوں گے جو بات قرآن نے کی وہی بات حدیث نے کی اگر آپ تعمق سے کام لیں تو ہر مقام پر آپ پر یہ بات واضح ہوگی کہ قرآن اور حدیث دونوں کا ایک ہی مدلوج ہے کہیں بھی حدیث قرآن کے خلاف بات نہیں کرتی کیونکہ یہ دونوں اللہ کی وحی ہیں لاند غیر اللہ اختلافاً کرتی اگر یہ وہی غیر اللہ کی طرف سے ہوتی بڑا اس میں اختلاف ہوتا تناقض ہوتا تضاد ہوتا مگر چونکہ یہ سارا معاملہ اللہ کی طرف سے ہے قرآن کلام الرّحمٰن ہے اور حدیث بھی اللہ کا علم ہے اس لیے دونوں میں کسی تناقض کا پایا جانا ناممکن اور محال ہے اور اگر کسی انسان کو کوئی تناقض معلوم ہوتا ہو بظاہر تو اس کی عقل کا قصور ہوگا کتاب و سنت میں کوئی اختراف نہیں اور کوئی تناقض نہیں اب جو بات قرآن نے کی وہی حدیث نے کی چنانچہ اللہ تعالیٰ زمین کو قبض کر لے گا آسمانوں کو لپیٹ لے گا اپنے دائیں ہاتھ میں اور پھر فرمائے گا انل ملک ہوں اینا ملوک الر میں ہوں بادشاہ اور کہاں ہیں زمین کے بادشاہ جو زمین میں اپنی بادشاہت پر اکڑا کرتے تھے اور کبر کا شکار تھے اور انتہائی ایک دھوس اور انتہائی جو ہے ایک علم اور بلندی کی محبت میں ہر وقت سرشار رہتے تھے اور اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے تھے وہ کہاں ہیں سارے وہ سارے بیچارے کہاں ہوں گے یہ دنیا کے سیامت کے دن جو دنیا کے بادشاہ ہوں گے وہ الگ اسٹیج پر بیٹھے ہوں گے یا کھڑے ہوں گے وہ بھی وہیں کہیں کھڑے ہوں گے ساری مخلوقات کے بیچ میں کوئی ان کو امتیاز نہیں ملے گا بلکہ عام بندوں کے بیچ میں وہ بھی کھڑے ہوں گے تو اس دن ساری بادشاہت اور حاکمیت اللہ رب العزت کی ہوگی چنانچہ اللہ رب العزت دنیا دیکھے گی کہ زمین کو اللہ نے مٹھی میں لے لیا اور آسمان اتنی وسرت اور اتنے بڑا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں لپکے ہوئے ہیں اور اللہ فرمائے گا انل ملک ہوں این ملوغ میں ہوں بادشاہ اور کہاں ہیں زمین کے بادشاہ وہ سارے کے سارے کہاں ہیں تو یہ قیامت کی کچھ خبریں ہمارے سامنے آ گئی اور یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات پر مشتمل ایک قبض قبض کا معنی کسی چیز کو ہاتھ میں لینا تو اس سے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی ثابت ہوا صفت یت اور ہاتھ کا پکڑنا بھی ثابت ہوا قبض یہ قبض جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ہمارا اس پر ایمان ہے ہاں جو جو قبض کی کیفیت ہے یعنی ایک چیز کو مٹھی میں لینے کی کیفیت ہے وہ ہم نہیں جانتے کہ مٹھی میں لینا انسان ہو جاتا ہے نہیں تشو نہیں لہ سکم اس لیے شہی اس جیسی کوئی چیز نہیں یہ ویسا ہی جیسا اللہ کے شیان شان ہے اس جملے سے یقب کے لفظ سے دو چیزیں ثابت ہوئی ایک اللہ تعالیٰ کا ہاتھ دوسرا ہاتھ کا قبض کرنا تو ہاتھ اللہ رب العزت کی صفت ہے ہمارا اس پر ایمان ہے وہ ہاتھ کیسا ہے یہ ہم نہیں ڈالتے کیا ہمارے جیسا ہے نہیں کیونکہ لئی سکم اسلحی شہ جیسی کوئی چیز نہیں وہ ذات تشبیہ سے پاک ہے وہ ذات اس کی صفات اس کی افاظ سارے کے سارے مخلوقات کی تشبیہ سے پاک ہے پھر صفت تئی ثابت ہو رہی ہے لپیٹنا آسمانوں کو لپیٹنا اور تئی بھی اللہ تعالی کی صفات فیلیہ میں سے صفات فیلیا وہ ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے افعال اس کے کام جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہوتی ہمیشہ بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے وہ کام کر لے جب چاہے نہ کرے یہ صفت تئی جو ہے اللہ تعالیٰ قیام کی آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور یمین دائیں ہاتھ میں تو یہ بھی ثابت ہوگا اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ دائیاں ہاتھ بھی ثابت ہوا ایک دن میں کل بھائی ادے یمین ہو اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں تو یا تو حقیقتاً دائیں ہیں جس کی کیفیت ہم نہیں جانتے اور یا پھر بعض الرحمٰن ہیں اس ٹکڑے کا معنی لیا ہے انسان کے دو ہاتھ ہیں اور عام طور پہ دائیں ہاتھ کی قوت زیادہ ہوتی ہے بائیں ہاتھ کی بہ نسبت اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں تو انسان یہ نہ سمجھے کہ ان کی قوت مختلف ہوگی ایک ہاتھ زیادہ قوی ہوگا ایک ذرا اس کے مقابلے میں کمزور ہوگا نہیں اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ یکساں حکومت والے ہیں یہ معنی بارک نصوص کی روشنی میں دونوں معنی درست ہو سکتے ہیں سما یقو پھر فرمائے گا یہ صفت کلام ثابت ہو رہی اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا حق ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اور صفت کلام بھی اللہ تعالیٰ کی پھر دی صفت ہے جب چاہتا ہے کلام فرماتا ہے جب نہیں چاہتا ہے نہیں فرماتا تو سما یقور پھر اللہ کہے گا انل ملک میں ہوں بادشاہ تو اللہ تعالیٰ کا الملک ہونا بادشاہ ہونا ثابت ہو رہے آئینہ ملوک الارض زمین کے بادشاہ کہاں ہیں تو اس حدیث میں جو بھی صفات اور افعال اللہ تعالیٰ کے ثابت ہو رہے ہیں ہمارا ان سب پر ایمان ہے اور ہم جہمیہ کی طرح نہ تو ان کا انکار کرتے ہیں معتزلہ کی طرح اور نہ عشاعرہ معتوریدیہ کی طرح ان صفات میں طویلیں کرتے ہیں جو سبب کا عقیدہ تھا بالکل صافی عقیدہ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی حق ہے اللہ تعالیٰ کے نام بھی حق ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات بھی حق ہیں اللہ تعالیٰ کے افعال بھی حق ہیں ان سب پر ایمان لانا واجب ہے اس معنی ظاہر کے ساتھ جو لوگوں عرب میں بیان ہوا کسی تعطیل کے بغیر کسی تعطیل کے بغیر اور کسی تشویش یا تحریف کے بغیر یہ صرف کا عقیدہ تھا صحابہ کرام کا تابعین کا محدثین کا عیمۂ ملت کا ہمارا بھی اسی عقیدے کے مطابق عقیدہ ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمالے یہ پہلی عزیز یہاں ختم ہوئی اس کو لانے کا مقصد امام بخاری کا بات کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے کرے زمین کو قبض کرے اس حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ اگلی حدیث میں بھی آئیں گی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور صحیح فہم عطا فرما دے اور جو صرف کا عقیدہ ہے اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے مصلی اللہ ولا نبی نا محمد ہے بلّہ علیہ مصاحب ہی باہل فاطہ